نل بزد اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تمبیح کا بڑا سامان تھا دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں پھر بھی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 اس <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں <سلم> <سلم> <سلم> <صفح> <محتعين الى> الداع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 فتح مناچے ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے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 حمل ہوں سر اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا تجری نا جزا نکو فر جو ہماری نگرانی میں روا دوا تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے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 آت کی قوم نے بھی تمبی کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تمبیحات کیسی تھیں ان مستمر ہم <تصفيق> نے ایک مسلسل نحوس کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی تنزع الناس كأنهم أعجاز جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں پکئی پکو اب سوچو کہ میرا آزاب اور میری تمبی ہاتھ کیسی تھی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 فنادو صاحبهم فعقر پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا چنانچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا كان ونذر اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تمبی ہاتھ کیسی تھیں ارسلنا واحدة المحتضر ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی رونی ہوئی باڑ ہوتی ہے وَلَقَدْ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 ارسلنا علیہم حاصباً اللہ آل لوط نجیناہم بسحر ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سہری کے وقت بچا لیا تھا نعمتاً من عندنا کذالک نجزی من شکر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 وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ اور انہوں نے لوت کو ان کے مہمانوں کے بارے میں فسلانے کی کوشش کی جس پر ہم نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بکرتا عذاب مستقر اور صبح و ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا فذوقو عذابی و کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر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 <تصفيق> کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر <متدر> انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ ملیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے اکفارکم خیر ملی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 ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے وما امرنا بالبصر اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ چپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے ولقد اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے وَكُلُّ الزبر اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں وَكُلُّ وَكَبِير مستطر اور ہر چھوٹی